فیضانِ اشرائے مبشرہ سلسلے میں ویلکم کہتے ہیں خوش آمدید مدنی مذاکرے کے بعد یکم محرم الحرام سے آپ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں اور اس میں ہم روزانہ ایک وہ خوشبخت صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جنت کی بشارت عطا فرمائی خاص نام لے کر ان کے لیے جنت کا مجدہ سنایا یوں تو ہر صحابی عادل اور قطعی جنتی ہیں لیکن خاص نام لے کر جن کو یہ فضیلت ملی انہیں اشرا مبشرا نی وہ دس اصحاب جنہیں جنت کی بشارت دی گئی نام لے کر خاص طور پر ان صحابہ کو کہا جاتا ہے اور ان کے فیضان کو لوٹنے کے لیے ہم یہاں پر سلسلہ سجائے بیٹھنے ہیں جس میں ہم آپ کی کالز آپ کے ایس ایم ایس آپ کی فرمائشوں کو بھی شامل کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مدنی مذاکرہ جو آپ نے ابھی سنا اس پر بھی کچھ نہ کچھ ڈسکشن ہوتی ہے تاکہ وہ لیٹ کمرز لیٹ آنے والے جنہوں نے مذاکرہ نہیں دیکھا وہ بھی اس مدنی مذاکرے کے مدنی پھولوں کو کچھ نہ کچھ پا سکیں آج چونکہ جمعرات تھی اس حوالے سے امیر اہل سنت تامت برکات ملالیہ نے جو مدنی مذاکرہ فرمایا عموماً وقت گیارہ بجے کا ہے لیکن آج جمعرات کی وجہ سے چونکہ مدنی مذاکرہ لیٹ شروع ہوا اس لیے اس کا اختتام بھی لیٹ ہوا خیر مگر یہ مذاکرات ساری رات جاری رہے تو بھی اس کے ویورز اور اس کے سننے والے یقیناً موجود ہیں یہ تو باپا کا کرم ہے کہ شفقت فرماتے ہیں اور راحتیں پہنچاتے ہیں اچھی اچھی نیتیں ضرور ہونی چاہیے اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیت ہونی چاہیے اور نیتوں میں یہ ضرور کر لیجئے کہ اول تاخیر شرکت کریں گے نیک لوگوں کا ذکر کریں گے جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ ازل کی رحمتوں کا نظول ہوتا ہے مزید انشاءاللہ اللہ ادب سے توجہ سے ناطے سنیں گے جو مدنی پھول ملیں گے انشاءاللہ اللہ عمل کریں گے دوسروں تک پہنچائیں گے اہم مدنی پھولوں کو ہو سکا تو نوٹ ڈاؤن کر لیں گے لکھ لیں گے مزید انشاءاللہ اللہ جو اچھے اچھی نیتیں مستحکر ہوں گی وقتاً فوقتاً کرتا رہوں گا آپ کی کالز لیں گے آپ کے ایس ایم ایس لیں گے دل جوئی کی نیت بھی کریں گے اور انشاء اللہ اس سلسلے میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گے آج جن شخصیت کا تذکرہ خیر ہمیں کرنا ہے ان کا مبارک اس میں گرامی کون نہیں جانتا ان کی ہستی سے کون واقف نہیں ہے ان کی مبارک فضائل کون نہیں جانتا ہے ہر مسلمان ہر مسلمان کا بچہ بچہ آپ کے گن گانے والا ہے آپ کی سخاوت اور آپ کی حیا کے چار دہانگے عالم میں چرچے اور شوہرے ہیں اور ہر مسلمان آپ کے گن گانے والا ہے آپ کا مبارک نام نامی اس میں گرامی حضرت عثمان غنی زبن الرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور آپ تیسرے خلیفۂ مسلمین ہیں اور حضرت سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ ہی کا مقام و مرتبہ ہے آپ کے فضائل آپ کی شہادت کے حوالے سے کچھ مدنی پھول کچھ آپ کی زندگی حیات طیبہ اور خلافت کے حوالے سے بھی ہو سکا تو ادنی پھول چنیں گے زندگی پاک سے روشنی حاصل کریں گے اس سے پہلے کہ کچھ گفتگو کریں درود پاک کی فضیلت بھی سنتے ہیں کلام بھی سنتے ہیں چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر روز جمعہ درو شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا ایک اور فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سن لیجئے جس نے مجھ پر روز جمعہ دو بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے سبحان اللہ آپ ضرور کل کے دن میں دو سو بار درود پاک پڑنے کی نیت بھی فرما لیجیے الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں مدنی اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک رکن شورہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں آج امید ہے کہ رکن شعرا بھی تشریف لے آئیں میرے ساتھ مدنی چینل کے سینئر نادخوان اسلامی بھائی بھی ہیں آپ کی فرمائشوں کو بھی یہ پورا کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ابتدائی کلام بھی آئیے ہم سنتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ اللہ مزید سیرت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالنہ سے روشنی پائیں گے صلی صل اللہ تعالی علی محمد جی امن بل حبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد بڑی اللہ ہونے کیا وہ مت میری نیت سے جینا لکھ دے ڈوبے نت بھی میرا لکھ دے جنگ بی گرا اے اے سکتی سکتی مدینا مدینا لکھ دے تاج کار ہرم گاری کرم ہواجکاری رم رم نکاہ کرم تاج گاری ہرمے ہو گائے کرم رے ہم سری پوتی سمر جاری تاج تاریم نکایا کرم کشن رند پچ بدل گے یشن بھل گئی تاج داری ہوا داری رنگ کو اپنا غم کے مارے ہمیں آقا دہی اپنا نہیں کو اپنا نہیں غم کے مارے گم آپ کے درد گائے ہو گائے کرمے کرم ہو گائے آپ کا نام لے کہ مر جائے ج تارے ہرم کی گاہ کرم کاج تارے ہرم کا تم سکو ایرے تم جادت ہو من کی پتھر کا تم سکو ایر تم جانت ہو من کی پتھر کر متو رہے گیری نظر لو ہم پتیاں تاز دارے ہر مے ہوے کرم ہو کرم تارج دارے ہرمند مدینے چلے مدیرے چلے آدی لے چلے آدھی لے جلے آدھی چلے مدی چلے آدھی لے چلے ہیں مدی چلے آدھی چلے چلو مدی کی عجب ہے فضا مدینے میں گانا شوق کی ہے مدینے میں باتیں عشق کریں گے ادا مدینے میں بتتے پیواتے راہی رات خدا مدی مدی چلے آدی نے چلے آؤ مدی چلے آؤ مدینے چلے دوست سوست کوسرے سپینے چلے اٹھی گئی ایک نظر جتنی ہیں پے جام بھرے جائیں گے رنگ ماشاء اللہ سبحانند مدینے کون نہیں جانا چاہتا اور یہ کہہ رہے تھے آؤ مدینے چلیں تو یقینا ہمارے ناظرین کا دل للچا رہا ہوگا اللہ کرے کہ آپ سب مدینے جائیں اور ہم سب اس مدنی چینل کے کے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے سبقے مدینے کی زیارت پانے والے بنے آج حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مبارک سیرت پاک کے حوالے سے ہمارا یہ سلسلہ ہے اور اس مدنی سلسلے میں ہم کچھ آپ کی سیرت پاک سے روشنی حاصل کریں گے کلام آپ نے سنا ایس ایم ایس اور کالس کے لئے نمبر آپ کی سکرین پر چل رہا ہے 03012612176 ایس ایم ایس کے لئے اور کال کے لیے 02134942526 دوسرا نمبر ہے 021349426 ٹو ون بیرون ملک سے اوورسیز سے کال کرنے والے 00922 00922 یا پلس پاکستان کا کوڈ ہے اس کو استعمال فرمائیں انشاءاللہ اللہ آپ کے ایس ایم ایس آپ کی کالز ہم تک پہنچیں گی ممکنہ صورت میں انہیں سلسلے میں شامل بھی کریں گے ظاہر ہر کال اور ہر, ہر ایس ایم ایس شامل نہیں کیا جا سکتا میرے پاس ایس ایم ایس کی ایک تعداد ہے جو جمع ہے اور حضرت عثمان غنی ردی اللہ عنہ کی سیرت پاک کے حوالے سے بھی مدنی پھول لینے ہیں مگر مدنی نیوز کا ایک لنک مختصر ہیڈ لائنز آپ کو دکھا رہے ہیں اس کے بعد دوبارہ ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں توجہ سے مدنی نیوز کی ہیڈ لائنز دیکھیں سلسلے کے بعد تفصیلی نیوز بھی آپ دیکھیں گے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد انہیں حسین حسن نبی کی جگے گلاب عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرہ شیخ طریقت امیر علی سنت دامت پر قاتم عالیہ کے مدنی پھول شہزادہ اتار حضرت مولانا ابو اسعد حاجی عبید رضا تاری المدنی مدز اللہ علی سے اسلامی بھائیوں کی ملاقات صحابا صحابا صحابا صحابا نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران تاری مدع ذلح علی کا ساؤتھ افریقہ میں سفر صحابا صحابا مبلغ سضاوت اسلامی رکن شورا کے کھلاڑیوں کو مدنی پھول صحابہ صحابہ سہاب صحابہ حضرت مولانا حسنین میاں نظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مارہرہ شریف کے اصال سماپ کا سلسلہ میں حسین حسن کے گل مدنی چینل کے ناظرین آپ نے آج کی ہیڈ لائنز دیکھیں مدنی کاموں کے حوالے سے یہ نیوز ایک بریفنگ ہوتی ہے جو آپ سب کے لیے ہوتی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ اترنو عشرۂ مبشرہ میں آج ہمارا موضوع ہے اور آپ کی سیرت پاک سے کچھ مدنی پھول ہم لینے, ہیں لینے والے ہیں انشاءاللہ اللہ آپ رضی اللہ اُترنو خلفۂ راشدین یعنی سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عمر فاروق سیدنا عثمان غنی سیدنا علیق اللہ دن علی گل مرتضاً یہ چار جو ہے ان کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے راشدین ان میں آپ کا تیسرا نمبر ہے تیسرے خلیفہ ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت ابو عمر اور لقب ظلم نور ہے یعنی دو نور والے دو نور والے آپ کو کیوں کہا جاتا ہے عاشق رسول جب یہ سنتا ہے تو جھم جاتا ہے دراصل آپ کو ظلم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ غفور ازل کے نور آقا حضور شاہ النشور شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی دو شہزادیاں جب کے بعد دیگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دی تھی اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمٰ اپنی مبارک دیوان اپنی مبارک کتاب حدائق بخشش میں آپ کے بارے میں کیا تحریر فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا تو شالم کا کی سرکار سے پایا سرکار سے پایا آپ ردی اللہ تعالیٰ نے آغاز اسلام ہی میں قبول اسلام کر لیا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ کو صاحب الحجرتین یعنی دو ہجرتوں والا کہا جاتا ہے کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے حبشہ اور پھر مدینت المنورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی دو ہجرتیں آپ نے فرمائی تھیں اور یہ وہ کٹھن دور تھا اسلام کا کہ جس میں بڑی مشکلات کا سامنا تھا بہت زیادہ قربانیوں کا دور تھا اور یہ اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کے معزز ساتھیوں میں رفقا اور اصحاب میں شامل تھے امیر المومنین سیدنا انا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شانے والا بہت بلند و بالا ہے آپ اللہ تعالنہ نے اپنی مبارک زندگی میں نبی رحمت شفیع امت مالک جنت تاجدار نبوت شہن شاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم سے دو مرتبہ جنت خریدی ایک مرتبہ بیر روما یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے پانی پینے کے لیے وقت کر کے اور دوسری بار جیش عسرت کے موقع پر یہ بھی رضوے کا وقت تھا چرنچ سنن میں ہے کہ حضرت سیدنا عبد الرحمان بن خباب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں بارگاہ نبوی علاء صاحب حسلات وسلام میں حاضر تھا اور حضور اکرم نور مجسم رسول محترم رحمت عالم شاہ بنی آدم نبی محتشم سراپا جود و کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وََََََََََََ وسلم صابہ اکرام علیہمردوان کو جیش عسرت یعنی غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے ترغیب ارشاد فرما رہے تھے حضرت سعید الثمان بن عفان اللہ تعالنہ نے اٹھ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پالان اور دیگر مطالعے کا سامان سمیت سوٹ اونٹ میرے ذمے ہیں حضور سراپا نور فیض گنجور شاہ غیور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہ مردوان سے پھر ترغیب فرمایا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ دوبارہ کھڑے ہوئے اور عرض کی رسول اللہ از وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تمام سامان سمیت دو سو اونٹ حاضر کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں دو جہاں کے سلطان سرور زیشان محبوب رحمان وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی نے صحابہ اکرام علی مردوان سے پھر ترغیب ارشاد فرمایا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ وصلی اللہ علیہ وسلم علی میں ماسام تین سو اونٹ اپنے ذمہ قبول کرتا ہوں رابی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور انور مدینہ کے تاجور شاپی اے اخشر رب اکبر غیبوں سے باخبر محبوب داور عز و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سن کر ممبر منور سے نیچے تشریف لا کر دو مرتبہ فرمایا آج سے عثمان جو کچھ کرے اس پر کوئی مواخذہ یعنی پوچھ گچھ نہیں امام آ... امیر اہل سنت دعوت برکات و ملالیہ لکھتے ہیں نا امام الاسخیہ کر دو اتا جذبہ سخاوت کا امام الاسخیا کر دو اتا جذبہ سخاوت کا نکل جائے ہمارے دل سے حب دولت فانی سلح الحبیب صل صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم <سلام> یہ سخاوت آپ کا ترہ امتیاز تھا اتنے سخی تھے اتنے سخی تھے کہ مثالیں دینے کو بھری پڑی ہیں اور کتابیں آپ کی سخاوت پر روشن ہیں روز روشن کی طرح آپ کی سخاوت پر دلالت کرنے والی حکایتیں روایتیں ہیں اور آپ کی سخاوت ہرسو چرچے ہیں امیر علیہ سنت نے بھی اس کا صدقہ اس شیر میں جو ابھی آپ نے سنا یہ پیش کیا اور اپنے دل سے دولت فانی کی محبت نکل جانے کی یہ دعا کی آجزی ہے کہ نکل جائے اور ہمارے لیے یہ حقیقت ہے کہ ہمارے دل میں کیا بسا ہے دیکھیں تو دنیا دنیا دولت دولت بسی ہے بس آج جائے کہیں سے بھی آئے آ جائے بس یہ ہمارا حال ہے خیر اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے سبقے مال و دولت کی محبت سے نجات دے مال و دولت جو ضرورت ہے ضرور اس کے لیے کوشش کی جائے حلال روزی کے لیے طلب کی جائے اس کے لیے بھاگ دوڑ کی جائے حلال روزی کمانا یہ لازمی بھی ہے لیکن اسے دل میں جگہ دے دینا اس کے لیے ہی کوششیں کرنا اسی کے لیے جینا یہ کہاں کی مسلمانی انداز ہے یہ کہاں کا ایک مسلمانوں کا انداز ہے یہ تو اس طرح ایک مسلمان نہیں جیا کرتا اللہ تعالی ہم پر رحمت فرمائے کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے کہ کشتی پانی میں اس طرح رہتی ہے کہ پانی اس کے اندر نہیں آ پاتا جب تک پانی کشتی کے باہر ہے تب تک کشتی سیف ہے اور اپنی منزل کی رواں دواں ہے اور جب اس کشتی میں پانی بھر گیا تو یہ کشتی ڈوب جاتی ہے اسی طرح اس دنیا میں اپنے دل کو اپنے آپ کو اس طرح نکالو کہ اس دل کی کشتی میں دنیا نہ آنے پائے تب تک تو منزل کی طرف رواں دواں رہے گی لیکن اگر اس کشتی میں دنیا کا پانی دنیا کی محبت کا پانی گھس گیا اب اسے کہیں دوبان نہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ڈوبتے بیڑے کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے صدقے میں ترا دے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جہاں بہت بڑے سخی تھے وہاں ایک با کرامت بزرگ تھے ایک بہترین صحابی رضی اللہ عنہ تھے آپ کی حیا ایسی تھی کہ جس پر ناز کیا جائے آپ رضی اللہ عنہ کی منقبت شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ نے تعریف فرمائی ہے اور ان تعالی اللہ اس کے چند اشار ہم سلسلے میں جس طرح کوشش کرتے ہیں کہ جن صحابی کا ذکر خیر ہے ان کی کوئی منقبت بھی شامل ہے سلسلہ کریں ان تعالی اللہ یہ بھی سنیں گے آخر میں منقبت اہل بیت بھی سنتے ہیں ایس ایم ایس کی بھی بھرمار ہے کالز بھی آ رہی ہیں چینل کے ناظرین ایک ایس ایم ایس آیا ہے ہمارا مدنی چینل پر سلسلہ فیضانِ اشرا مبشرہ نہایت خوبصورت ہوتا ہے محمد عثمان شانگلہ ہل پنجاب ایک اور میسج ہے مدنی چینل کا سلسلہ فیضانِ اشرائے مبشرہ میں بڑے شوق سے دیکھتا ہوں عبد اللہ مدنی پاک پتن شریف ایک میسج ہے السلام علیکم السلام بلال حسین اتاری کوٹ غلام محمد سے میری نعت کی فرمائش ہے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھو کریں سب کی کھائیں کیوں پلیز پلیز پلیز یہ نا سنا دے اللہ پاک آپ کو مدینہ دکھائے جزاک اللہ عام ایک میسج ہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ ہونے والا سلسلہ فیضان اشرا مبشرہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے فیضان اتاری باب المدینا ایک میسج ہے سلام بلال حسین اتاری یہ میسج ہم پڑھ چکے ایک اور میسج ہے سلام علیکم. علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام آپ پلیز ہمیں مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ سنا دے نوید احمد لاہور ایک اور میسج السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اللہ آج کی پہلی نعت پاک سے دل باغ باغ ہو گیا جزاک اللہ خیرہ. معیز الدین نقش بندی from قویت. ایک اور میسیج ہے السلام علیکم و اللہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ڈیئر برادر یو پروگرام از گوئنگ ویل یو آر ڈوئنگ گڈ جاب مائی اللہ bless you اینڈ آل مدنی چینل آئی لو مدنی چینل اینڈ باپا جانی ٹو much دعاؤ میں یاد رکھنا اللہ آپ کو اور مدنی چینل کو مزید برکتیں عطا فرمائے آمین کوئی دولت پہ ناس کرتا ہے کوئی شہرت پہ ناس کرتا ہے جس کے ہاتھ میں وہ دامن اطار وہ اپنی قسمت پہ ناس کرتا ہے بڑا لمبا میسج کیا انہوں نے مرشدی اطار پر نور کی برسات ہو آمین اچھا یہ اسلامی سسٹر ہیں فرام عرب شریف ایک اور میسج ہے زہیب لکھتے ہیں سلام علیکم. علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام فرام لاڑکانہ منقبت حضرت عثمان غنی رضی اللہ ہُرن سنا دیں اور دعا میرے ابو امی کے لیے کیجیے اللہ آپ کی امی ابو کو سلامت رکھے اور انہیں صحت و عافیت سے نوازے ایک میسج ہے وکیل احمد حیدرآباد سے آپ کا پروگرام شوق سے دیکھ رہا ہوں پلیز نات سنا دیں کون سی کوئی بھی سنا دیں گے انشاءاللہ ایک اور میسج ہے مجاہد اختاری باب المدینہ سے کوئی بھی اچھا کلام سنا دیں بھئی سارے کلام اچھے ہی ہوتے ہیں تو ان اللہ جو بھی کلام شامل ہوگا آپ کی فرمائش اللہ پوری ہوگی پھر کے گلی گلی تباہ کل بھی یہ کلام ہوا تھا ایک شعر پھر سنا دیں تاکہ ہمارے بھائی کی دل جو ہی ہو جائے اس کے بعد ان منقبت عثمان غنی رضی اللہ اترنو بھی شامل کریں گے اور مزید مدنی پھول بھی انشاءاللہ اللہ شامل ہے یہ جی حضور پھر کے گلی گلی تباہ جو جگ دے خدا تیری کدی سے جا کو دل کو جو جگ دے خدا تیری کدی سے جا کو حضور کی کس یادِ حضور کی کسوں بل ہیں یاد تم جادی بس شہر سو خوب کوئی eu sou perfeito de rumo meu cuida mim chorai ei tô raja niraj اللہ تعالیٰ کی مبارک منقبت جو کہ میرے آقا شیخ طریقت امیر علیہ السنت دامت برکاتم العالیہ لیں تعریف فرمائی ہے اس کے ایک ایک لفظ سے ایک ایک شعر سے عشق عثمان غنی چھلک رہا ہے آئیے اس کے چند اشار سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ محمد ملی تکفیر سے مجھ کو صحاباتی انی ملی سیر مجھ کو کہ پانی ملا بندو ہے بندو ملا, ملا بندو ہے پیسے اس ملا ہے پیسے عثمانی ملا ہے کئی دن کتے رہے دن تک رہے محسوس زیادہ پانی حسماں کی بے شک ہے آسانی سہا حق حسر عثماں کی بے شک لاسانی ملا ہے عثمانی ملا ہے رے عثمانی خدا بھی خود ادالی ابھی اسے ہیں نارا اور نبی بھی خود ادالی اسارا ادو تو اٹھائے گا میں پریشانی ادو تو کا اٹھائے گا بت میں پریشانی ملا ملا اداب ان سے جو اسی نے میں سنو ادا بتنا ان سے جو اسی نے میں ستپا ہے مل او ہے مردو رشان کو ہی وہ ستیہ پات مل او ہے مردو رشی سانی ہم یاد کی تمہیں بچایا ستیہ ستیہ ہم مچا پڑے ہو جائیں جل کر گا اسب تاز اس مانی لاڑے ہو جائیں جل کر کا اسبتا دیں مجھے اپنی صحابت پہ سب سے apne da mujhe apne تو مجھے جی سلطانی اتا کرو ہی ترکا مجھ پو تازی سلطانی چوک پیارے آیا کرتی ہے مولاپ سے مخلو نو رانی سن آتے جہار شکای یہاں ہے سمت پہ دانتا اب بھی ہے آیا سکرآنی تیری اسمت پہ داتک اب بھی ہے آیا شکر آنی ملا ہے بس عثمانی ملا ہے عث ملی تکی سنا تی ملا ہے عثمانی ملا ہے عثمان سبحران اللہ سبحان اللہ کئی دن تک رہے محسور ان پر بند تھا پانی کئی دن تک رہے محسور ان پر بند تھا پانی شہادت حضرت عثمان کی بے شک ہے لاسانی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن دنوں باغیوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے مکان رفیع الشان کا محاصرہ کیا تھا ان کے گھر میں پانی کی ایک بوند تک نہیں جانے دی جا رہی تھی اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاز کی شدت سے تڑپتے تھے وہ شخص کے جو لوگوں کے لیے کنویں خیرات کر دیا کرتا تھا وہ کہ جو لوگوں کو کبھی پیاسا اور بھوکا دیکھ نہیں سکتا تھا جو اسلام کے لیے اپنی دولت کو پانی کی طرح لٹاتا تھا آج اس پر پانی بند کر دیا گیا تھا مم. اللہ اکبر فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن سلام ودی اللہ ہوتا کہ میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو آپ اس دن روزے دار تھے مجھ کو دیکھ کر فرمایا اے عبداللہ بن سلام میں نے آج رات تاجدار دو جہان رحمت عالمیان یان مدینہ کے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس روشن دان میں دیکھا سلطان زمانہ رسول یگانہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انتہائی مشفقانہ لہجے میں ارشاد فرمایا اے عثمان ربی اللہ تعالی ان لوگوں نے پانی بند کر کے تمہیں پیاس سے بے قرار کر دیا ہے میں نے عرض کی جی ہاں تو فوراً ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول میری طرف لٹکا دیا جو پانی سے بھرا ہوا تھا میں اس سے سیراب ہوا اور اب اس وقت بھی اس پانی کی ٹھنڈک اپنی دونوں چھاتیوں اور دونوں کندھوں کے درمیان محسوس کر رہا ہوں پھر حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عثمان رضی اللہ اتران اگر تمہاری خواہش ہو تو ان لوگوں کے مقابلے میں تمہاری امداد کروں اور اگر تم چاہو تو ہمارے پاس آ کر روزہ افطار کرو میں نے عرض کیا رسول اللہ, عز و و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار پور انوار میں حاضر ہو کر روزہ استار کرنا مجھے زیادہ عزیز ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے بعد رخصت ہو کر چلا آیا اور اسی روز باغیوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا امیر علیہ سنت کا یہ شعر پھر پڑتے ہیں کئی دن تک رہے, رہے محصور ان پر بند تھا پانی شہادت حضرت عثمان کی بے شکانی بڑی کوششوں اور اپنے خون کی آبیاری کے ساتھ شجر اسلام کو ان صحابہ نے پروان چڑھایا حضرت امام حسین نبی اللہ ہوں وفقائے کربلا ہوں آپ کے ساتھی ہوں یا دیگر صحابہ دیگر ہمارے بزرگان دین ہوں سب نے بڑی قربانیوں کے ساتھ اس اسلام کے درخت کو اپنے خون سے سینچا ہے اور یہ باغ جو ہے یہ ایسے ہی دنیا کے چپے چپے تک نہیں پھیل گیا بلکہ اس میں قربانیاں شامل ہیں بہت پیاس بہت بھوکے شامل ہیں اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی قربانیوں کا مدنی ذہن عطا فرمائے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اس مدنی واقعے میں آپ نے بے مثال صبر و تحمل بھی ملاحظہ فرمایا کہ جام شہادت نوش فرما لیا مگر مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے خون کا بہنا پسند نہ فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مکان عالی شان کا محاصرہ ہوا اور پانی بند کر دیا گیا آپ کے جانصار دولت خانے پر حاضر ہوئے اور بلوائیوں سے مقابلے کی اجازت چاہی تو آپ نے اجازت دینے سے انکار فرما دیا اور جب آپ رضی اللہ عنہ کے غلام ہتھیاروں سے لیس ہو کر اجازت کے لیے حاضر ہوئے تو فرمایا اگر تم لوگ میری خوش ندی چاہتے ہو تو ہتھیار کھول دو اور سنو تم میں سے جو بھی غلام ہتھیار کھول دے گا میں نے اس کو آزاد کیا اللہ کی قسم خون ریزی سے پہلے میرا قتل ہو جانا مجھے زیادہ محبوب ہے بمقابلہ اس کے کہ میں خون ریزی کے بعد قتل کیا جاؤں یعنی میری شہادت لکھ دی گئی ہے اور نبی غیب دان، رسول زیشان، محبوب رحمان وصل و اللہ تعالی علیہ وسلم علی نے مجھے اس کی بشارت دے دی ہے حضرت سعید عثمان غنی رضی اللہ تعالی، اپنے غلاموں سے اپنے غلاموں سے فرمایا اگر تم نے جنگ کی پھر بھی میری شہادت نہیں ٹلے گی سبحان اللہ جو دل کو ضیاء دے جو مقدر کو جلا دے وہ جلو دیدار ہے عثمان کا اور اس وقت ایک بہت زبردست ہستی کے دو شہزادے بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں مولا کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا حضرت علی گل مرتضیٰ قبرم اللہ تعالی وش کریم حضرت سعیدہ عثمان غنی رضی اللہ تعالنہ سے بے حد محبت فرماتے تھے حالات کی نازکی دیکھ کر آپ نے اپنے دونوں شہزادوں حسنین کریمین یعنی امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا تم دونوں اپنی اپنی تلواریں لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دروازے پر جاؤ اور پہرہ دو قضاء الہی اللہی جب غالب آئی اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو مولان کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا علی گل مرتضی قدرم اللہ تعالیٰ و جہول کریم کو سخت صدمہ ہوا اور آپ رضی اللہ تعالنہ نے انا للہ معلوم ہوا کہ شہادت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر مولانا کائنات مولا مشکل کشا علی گل مرتزا کرم اللہ تعالیٰ الکریم کو بہت صدمہ ہوا تھا بے شک سب صحابۂ کرام مردوان آپس میں رحیم و کریم تھے ان سب کی آپس میں محبت و مبت یعنی الفت تھی چنانچہ بارہ چھبیس سورت الفتح آیت نمبر انتیس میں ارشاد ہوتا ہے محمد الرسول اللہ والذین تراہم رکعا سجدن یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ترجمہ کنزل ایمان محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل تو انہیں دیکھے گا رکو کرتے سجدے میں گرتے اللہ کا فضل و رضا چاہتے ان کی علامت ان کے چہرے چہروں میں ہے سجدوں کے نشان سے صدر الفاظل حضرت علامہ مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الاحادی اپنی تفسیر خزائن الرفان میں اس آیت مبارکہ کے حصے روح ماں یعنی اور آپس میں نرم دل کے تحت لکھتے ہیں ایک دوسرے پر محبت و مہربانی کرنے والے ایسی کہ جیسے باپ بیٹے میں ہو اور یہ محبت اس حد تک پہنچ گئی کہ جب ایک مومن دوسرے کو دیکھے تو فرد محبت سے مصافحہ اور معانقہ کرے خدابی اور نبی بھی خدا ہیں ناراض خدا بھی, بھی خدای اور نبی بھی خدا علی بھی اس سے ہے ناراض ادو ان کا اٹھائے گا قیامت میں پریشانی ادو مانے دشمن صلی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آج ہمارا موضوع ہے فیضان عشرہ مبشرہ تیسرے صحابی وبی اللہ تعالیٰ ہو کہ سیرت وبارکہ سے مدنی پھول چن رہے ہیں آپ کی کالز اور آپ کے ایس ایم ایس بھی ہمارے ساتھ ہیں نمبر آپ کی اسکرین پر چل رہا ہے کال کے لیے نمبر 02134942526 اور ٹو اور ایس ایم ایس کے لیے نمبر 03012612176 آپ کی فرمائشیں بھی پینڈنگ میں ہیں آپ کی کالز بھی ہیں چلیں کچھ کالز لیتے ہیں تو انشاءاللہ فرمائشوں کو بھی پورا کریں گے سل حبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام احمد رضا قادری عرف شریف سے کر رہا ہوں میں ایک نام کی فرمائش کرتا ہوں کیا ہی لوگ کیا بات فرمائش ہے بھی پڑو بھی کیا فرمائش بھی کی اپنے نے اور فرمائش پوری بھی خود, بھی خود بھی ہی, ہی کر دی دی پوری دی دی مرحبا دی بہت دی ہی, ہی پیارا پڑا اللہ تعالیٰ آپ کو اخلاص کے ساتھ مزید اچھا لہن عطا فرمائش مزید کال سنات السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ بہت بہت پیارا پروگرام ہے میرا نام محمد عاصم عطاری ہے میں جن سے بات کر رہا ہوں ہاں پلیز مجھے شریف سنی ہے میں مدینے چلا میں چلا پلیز اللہ خیر سے مرحبا مرحبا سم بھائی ویلکم ان اوور سلسلہ کوشش کریں گے آپ کی فرمائشوں کو شامل کریں ایک اور کال دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں سعودی عرب جدہ سے محمد نعیم بول رہا ہوں یہ ہمیں نہ سنا دیں جا مدین مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ دیکھ رہے ہیں آپ کے سوالات آپ کی فرمائشوں کو بھی ہم شامل ہے سلسلہ کرتے ہیں ایک فرمائش ہمیں بلال حسین اطاری نے کی ہے اور وہ ہے چھوڑ کے آپ کا دیار جائیں تو جائیں کس طرح وہ زائرین مدینہ وہ حاجی جو مدینے شریف سے واپسی کے سفر پر ہیں ان کے لیے ایک بہترین موضوع کلام ہے اور واقعی یہ ایک عاشق کے الفاظ اور اس کے انداز سے یہ سدائیں آ رہی ہوتی ہیں کیا ہے وہ کیا جائے تو کا دیا جائ آفر آفر کے کی آپ آتا کا سفر ہے اور میں نمدید wow مدیتا ہے اویتا جو رو سیتا سیتا مل گیتا گیتا چلا احمد رضا بھائی نے عرب شریف سے ہمیں کال کر کے ایک نعت سنائی تھی اور وہ نعت سننے کی فرمائش بھی کی تھی آئیے اس کے ابھی ایک دو شعر سنتے ہیں کیا ہی ذوق قبضہ شفاف شفا ہر سکا ہے تمہن لیتی سات ہے سے پیاس دیا پنجاب رحمت کی <تصفيق> جاری بابیاں <واقع> پنجا رحمت کی <تصفح> جاری <تصفح> واہ <واقع> تو پارے تو رضا سگ اتنی چار بات تاری لاڑکانہ فاروق نگر سے لکھتے ہیں مجھے منقبت سننی ہے کر بلا کے جانوں کو سلام دعا میں یاد رکھے گا یقین اللہ ایک میسج ہے سلام شفاق بھائی سے نات کی فرمائش ہے کہ وہ کلام سنا دیں باغ جنت کے ہیں بہرے اہل بیت پلیز پلیز انشاء اللہ ایک, ایک میسج ہے فیضان مبشرہ بہت پسند ہے جزاكم اللہ میرا طالب دعا بنتے غلام قادر کویت ایک میسج السلام علیکم و علیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کا یہ پروگرام ہم بہت شوق سے دیکھتے ہیں بھائی ایک نعت سنا دیں فرام اظہر عرب شریف کوئی بھی نعت غالباً کا ہے ایک میسج ہے شہباز لکھتے ہیں فرام کویت آئی لو دعوت اسلامی آف دس چینل آئی لو ویری مچ شکریہ جزاک اللہ ایک میسج ہے شفقت علی سومرو مکت المکرمہ سے لکھتے ہیں مجھے کلام بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے سنائیے انشاءاللہ نوٹ کر رہے ہیں ہم ایک میسج السلام علیکم بھائی میرا نام ساجد ہے مجھے ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو وہ نہ سنا دیں ہم نے یہ فرمائشیں آپ کی نوٹ کی ہیں اور آپ میسجز اور کالز کے ذریعے ہم سے کنیکٹ رہیے مدنی چینل کا یہ سلسلہ دیکھتے رہیے آج ہمارا موضوع حضرت عثمان غنی ربی اللہ کی مبارک سیرت والا ہے اور آپ کی سیرت میں جہاں آپ کا عدل و انصاف آپ کی صداقت آپ کی امانت آپ کی سخاوت ہے وہیں ایک بہت ہی امتیازی پہلو آپ رضی اللہ تعالنہ کی حیا کا بھی ہے اور آپ ایک بہت بڑے با کرامت بزرگ تھے ایک مرتبہ ایک شخص نے سر راہ کسی عورت کو غلط نگاہوں سے دیکھا پھر جب وہ امیر المومنین حضرت سیدنا العفان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت باعظمت میں حاضر ہوا تو حضرت امیر المومنین ردی اللہ تعالیٰ نے نہایت ہی پر جلال لہجے میں فرمایا تم لوگ ایسی حالت میں میرے سامنے آتے ہو کہ تمہاری آنکھوں میں زنا کے اثرات ہوتے ہیں اس شخص نے جل بھن کر کہا کہ کیا رسول اللہ, عز و جل و اللہ علیہ وسلم کے بعد اب آپ پر وہی اترنے لگی ہے اب عدی اللہ تعلن کو یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ میری آنکھوں میں زنا کے اثرات ہیں امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ ترنوں نے ارشاد فرمایا مجھ پر وہی تو نازل نہیں ہوتی لیکن میں نے جو کچھ کہا بالکل سچی بات ہے الحمد رب از نے مجھے ایسی سراست یعنی نورانی بصیرت عطا فرمائی ہے جس سے میں لوگوں کے دلوں کے حالات اور خیالات جان لیتا ہوں سبحان اللہ. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ اہل بصیرت اور صاحب باطن تھے لہٰذا آپ رضی اللہ ترنوں نے اپنی نگاہ کرامت سے اس شخص کی آنکھوں سے کی جانے والی معصیت ملاحظہ فرما لی قرار دیا بے شک اجنبی یعنی نام حرما کہ جس سے شادی ہمیشہ کے لیے حرام نہ ہو اس کی طرف بلا اجازت شرعی نظر کرنا بہت بڑی ضرورت ہے منقول ہے جو شخص شہوت سے کسی اجنبیہ کے حسن و جمال کو دیکھے گا قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا مکہ مدینے کے تاجدار محبوب غفار وجل و, و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی کا فرمان عبرت نشان ہے آنکھوں کا زنا دیکھنا کانوں کا ذنا سننا زبان کا زنا بولنا ہاتھوں کا زنا پکڑنا اور پاؤں کا ضنا جانا ہے محقق عل اطلاق خاطم المحدسین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمتہ اللہ القیث حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں یعنی آنکھوں کا ذنا بدنگاہی کانوں کا ذنا حرام و فہوش باتوں کا سننا زبان کا ذنا حرام و بے حیائی کی گفتگو ہاتھوں کا ذنا کسی اجنبی عورت کو چھونا اور پاؤں کا ضنا برے کام کی طرف جانا ہے بدنگاہی سے بچنا بہت ضروری ہے ورنہ خدا کی قسم عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا منقول ہے جو کوئی اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پر کرے گا قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں غور کیجیے اپنے اتوار پر اپنی عادتوں پر اپنے حالات پر اور آج عثمان غنی ردی اللہۃ الن کا مبارک دن ہے مبارک گفتگو مبارک تسکرہ چل رہا ہے مبارک دن میرے زبان سے نکل گیا آج ان کا تذکرہ خیر کر رہے ہیں ہم ان کے نام سے سلسلہ کر رہے ہیں دن معذرت کے ساتھ ان کا جو ہے بائیس ذوالحت الحرام ہے اور اٹھارہ ذوالحجت الحرام اس دن آپ رضی اللہ کا عرس مبارک ہوتا ہے اور آپ کی بالخصوص اس دن عرس مبارک منایا جاتا ہے آج اشر مبشرہ کے حوالے سے وہ چونکہ تیسرے بزرگ ہیں اور آج تین محرم ہے تو ہم اس نسبت سے ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں دیکھیے وہ کتنے با تھے اور کسے با کرامت بزرگ تھے جی عموماً جب بڑے بروں میں تذکرہ ہوتا ہے جی تو یہ سنا گیا ہے اور دیکھا گیا ہے کہ حضرت عثمان غنی کی سخاوت کے بارے میں جب بات آتی ہے سخاوت کی جی تو ہر ایک کو حضرت عثمان نے غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا حصہ چاہیے جی اور اچھی بات ہے جی کہ اللہ تعالیٰ میں ان کی سخاوت کا حصہ عطا فرمائے جی مگر حضرت عثمان غنی اور اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو حیا کے بارے میں ہم نے سنا ہماری یعنی ہماری گھر کی اسلامی بہنیں بھی ان کو بھی اگر چاہیے تو حضرت عثمان غنی کے خزانے سے پہلے خزانہ چاہیے اور حیا کی جہاں بات آتی تو حیا کا تذکرہ اتنا نہیں چلتا ہم سنتے رہتے ہیں بیانات میں سن لیتے ہیں علماء کرام سے سن لیتے ہیں مبلیوں سے سن لیتے ہیں دعوت اسلامی کے استعمال میں الحمد یہ تذکرے ہوتے ہیں سنتے ہیں مگر یہ عموما ہمارے گھروں میں اور ہماری بیٹھکوں میں حضرت عثمان غنی ربدی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کے بارے میں جو اتنا ہمیں درس ملا ہے اس کے بارے میں نہ بھیک لینے کی بات ہوتی ہے نہ حیا کے بارے میں سن کر کچھ ہمیں حیا آ جائے اللہ تعالیٰ ان کی حیا کا حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی حیا کا ہمیں حصہ عطا فرمائے بڑے با, با سخاوت با کرامت بزرگ کا تذکرہ چل رہا ہے آپ کی کالز اور ایس ایم ایس بھی ساتھ ہیں ایک کلام کی ہمیں فرمائش کی گئی تھی مکے شریف سے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے مکے والوں کی فرمائش تو پہلے پوری ہونی چاہیے سے پہلے ایک شعر مل کر دعا کرتے ہیں میری مراز مراز بگ بگ مراز مراز مراز مراز مراز دے اور آنکھیں سے جھکا دے میری پتلا بدلا کیا متا دے اور آنکھیں کے حیا سے چھکا دے صدقہ uh, اس ماں چو کا حیا ہے مانا صدکہ اس کا جو بات ہے یا پس دعا hai. بڑی میں ی ہری نیت گے سرتا بلائیں گے کرم کی جب نگر ہوتی مدینے ہم بھی हم جائیں گے کرم کی جب نظر لگ ہوتی گے ہم بھی جائیں گے اگر جانا اگر جا اگر جانا مدیم ہم, ہم, ہم کے مارو کا اگر جانا مدینے میں ہم غم, غم, غم کے مارو رو گا مکھمنی گنگ کو ہسرا دل سنا گے مین سر جیو لگتا کسی سو اب یہاں جی نہیں لگتا ہمیں با دیتے سب لے جا اڑا ان کے کوچے مدینے کا ارما مدینے والے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں ایک میسج کیا ہے ہمیں سلام اگر ہو سکے تو والا <تصاف> <تصاف> کلام مجھے مدینے کی دو اجازت سنا دیں الطاف اختر القدری انشاءاللہ کوشش کریں گے ایک اور میسج ہے رضا فاروق نگر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر منقبت سنا دیں جزاک اللہ ایک اور میسج ہے وی آر واچنگ ایک کلام کی فرمائش ہے مدینے کی گلی ہو منی جدہ شریف ایک اور میسج ہے دس پروگرام